نور اللہ القول کے حوالے سے لکھی ہے بستانلین کا حوالہ بھی لکھا ہے مدنی کی سلطان رحمۃ عالم سرورِ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درد پڑنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و وبارک وسلم ماہر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں قرآن قصے لیے آپ کی بارگاہ میں پھر حاضری ہو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے نیت المنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ثواب کا حصول یہ بنیادی نیت ہونی چاہیے اور حسم حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا یاد رکھیے اچھا عمل ہے نیک عمل ہے جائز عمل ہے بہت ہی ثواب والا ہے اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا اور جس قدر ثواب کے کام میں ثواب کی نیتیں بڑھائیں گے نیکی کے کام میں ثواب کی نیتیں بڑھائیں گے اچھی اچھی نیتیں بڑھیں گی ان شاء اللہ اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا پارا انیس سورت آئیٹ نمبر دو سو چودہ میں ارشاد ربانی ہے <الْأَقْرَبِين> ترجمہ اے کنز المان اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتے داروں کو ڈراؤ اس حکم میں بندی پر ہمارے عقائے قرشی مولا ہاشیمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہے صفا پر سفا پہاڑ پر جلوہ فگن ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا جب لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے سب بیک زبان بولے کیوں نہیں ہم نے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے وبلیگ اعظم رحمتِ عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سن لو اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا یہ سن کر ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ اور حدیث نمبر ہے 4770 ابو لہب بدبخت نے کیا بکواس کی اس نے بکواس یہ کی مستفر اللہ تم پر سارا دن ہلاکت ہو کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا اس پر رب دار عز و جل کی جانب سے سورہ لہب نازل ہوئی لہب میں پیش کرتا ہوں ترجمہ انشاء اللہ ازد وجل کنزلیمان سے پیش کروں گا اور تفسیر خزائن ان اور مزید مدنی پل بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رہنے والا تبت طَمْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى النَّارَ ذَاتَ لَهَبٍ وَهُوَ فِي الْحُطَمَةِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مسد تبت اداب تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا ابو لہب کا نام عبد ہے یہ عبد المطلف کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا بہت گورا خوبصورت آدمی تھا اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور وہ اسی کنیت سے وہ مشہور تھا دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا ماں ان مال و ماں کا سب اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا تفسیر خزاں العرفان اس کی اولاد مربی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آئے سنی تبت یادی لہ دیں تب تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا جب یہ پہلی آئے سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں نارمب اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ ومر اور اس کی جورو یعنی اس کی زوجہ اس کی بیوی اس ملونا کا نام کیا تھا ام جمیل ام جمیل بنت ہر بن امیا ابو سفیان کی بہن جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی دشمنی رکھتی تھی اور باوجود یہ کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں یعنی دشمنی میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علی مردوان کو ایزا اور تکلیف ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایزا رسانی اس کو اس ملعونہ کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارہ نہ کرتی تھی اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ کون ابو لہب اور بمرا اتو اور اس کی الحطب لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے فی جی ہاسد کے گلے میں کھجور کی چھال کر رسا تفصیل خزاں جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی ایک فرشتے نے بحکم اللہی یعنی اللہ تعالی کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ ملونا مر گیا اس نے میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گساخی کی برباد ہو گیا اور تفیر روح البیاں میں اسماعیل حقی کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو لہب نے غستاخانہ کلیمے بھی کہے گستاخی بھی کی میرے اکالی سلا تو اسلام کی شان میں اور پتھر اٹھا کر بھی پھینکنا چاہا تو اللہ تعالی نے اس کو روک دیا کیونکہ پتھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے ہلاک ہو گیا یہ ابو لہب میرے آقا سلا تو اسلام کا چچا تھا ہمارے اکاع سلاد اسلام کے چار چچا یہی ابو لہب اس کا نام تھا عبدالعضاح کنیت ابو لہب اسے اللہ تعالی نے جہنم میں داخل کر دیا ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنیت ابو الفضل اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے فضل رہے گا اور ایک چچا ہیں حضرت سعید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعن ہو ان کی کنیت ہے ابو یعلا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے گا اور ایک چچا اس کا نام ہے ابو طالب تو دو چچا ایمان لائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تب بت اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا دائمی نقصان ابو لہب دائمی نقصان میں رہے گا ہلاکت ٹوٹنا ابو لہب اس کی کنیت کیوں تھی کہ اس کا بیٹا اس کا نام لہب تھا یا اس کے رخسار بڑے سرخ تھے اور ایک وجہ یہ بھی بتائے گی کہ شعلہ اور اس کا چہرہ حسن کی وجہ سے چونکہ کی طرح بھڑکتا تھا لہب کا ایک معنی ہے شعلہ تو اس کا چہرہ وہ بھڑکتا تھا اس لیے بھی اس کو لہب کیا گیا اور انجام یہ ہوا کہ دوزوں کے شولوں میں جھونکا گیا کنیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا نام میں لیا گیا عبد العزا یعنی عرضا کا بندہ عزا بت کا نام ہے تو یہ نام اس لائق نہیں کہ قرآن پاک میں ذکر کیا جائے یہ میرے اکالی سلاد اسلام سے بہت زیادہ عداوت دشمنی رکھتا تھا غستاخ رسول تھا اور میرے اکالی سلاد السلام نیکی کی دعوت دیتے ربیہ بن اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ ظلم مجاز کی منڈی میں وہاں کے بازار میں آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دیتے یا سکول اللہ ہو تف لو یہ لوگوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے لوگ جمع ہو رہے تھے میں نے دیکھا کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا اور آپ ایک دعوت دیے جا رہے ہیں فرمائے جا رہے ہیں یا الا اللہ تفل اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے پیچھے ایک بہنگا شخص تھا بہت خوبصورت تھا جو چوٹیاں تھیں کہہ رہا تھا یہ شخص اپنا دل بدل چکا ہے استقفر اللہ جھوٹا ہے اللہ میں نے کہا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا پیارے اکالی سلات اسلام کا تعارف کرایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبوت کا ذکر کر رہے ہیں نے پوچھا یہ کون شخص سے جو جھوٹا کہتا ہے کہا یہ ان کا چچا ہے اس کا نام ابو الہب ہے راوی نے کہا تم اس وقت کم عمر تھے کہا نہیں میں عقلمند تھا تو یہ وہ بدبخت تھا کہ میرے اقلی سلاط اسلام تبلیغ دین فرماتی تو یہ اس طرح بکواس کیا کرتا تھا تو ابو لہب نے میرے آکالی سلا تو اسلام کے لیے بدعیا کلمات کہیں کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے آپ ہلاک ہو جائیں استقفر اللہ تو کیا انجام ہوا یہ ہلاک ہو گیا اس کی ہلاکت کا کیا انداز رہا سنیے جنگ بدر میں جس میں بڑے بڑے کفار نیسو تو نابود ہو گئے سفر حفیظ سے مٹا دیے گئے یہ ڈرپوک اس میں نہیں گیا تھا یہ بزل اس میں شامل نہیں ہوا تھا اور جنگ بدر کے بعد سات دن زندہ رہا حضرت ام فضل قبی اللہ تعالی نے خیمے کی چوب اس کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا اس کے بعد اس کو بیماری ہو گئی بعض نے لکھا کہ چیچک ہو گئی تھی اور چیچک عرب میں منہوس بیماری سمجھی جاتی تھی اور بعض نے لکھا کہ تعاون کی طرح گلٹی سے نکلی ایک قسم کا پھوڑا اسی بیماری میں یہ بدبخت موت کے گھاٹ اتر گیا اس کے جسم سے سخت بدبو آنے لگی تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی اب لوگ اس بیماری سے تعون کی طرح بھاگتے تھے حتیہ کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا تم کو حیا نہیں آتی تمہارے گھر میں باپ کی لاش سے بدبو پھیل رہی ہے تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتے بیٹے کہنے لگے ہم ڈرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگائیں کہ یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے اس نے کہا تم اس کو دفن کر دو میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں اللہ اکبر اس غصہ رسول کو غسل نہیں دیا گیا اور مکہ مکرمہ کی ایک بلند جگہ سے اس کو پھینک دیا گیا اور اوپر پتھر ڈال دیے گئے میرا مالک و مولا فرماتا ہے ما اور انہوں مال ہوں گما کا سب اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا اس کا مال اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی دو کے عذاب سے اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا اور کمائی کے اندر اولاد بھی شامل ہے جیسا کہ سننے تریویزی حدیث نمبر ایک تین سو اٹھاون میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے شک سب سے پاکیزہ طعام جو تم کھاتے ہو تمہاری کمائی سے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے ابو لہب کے دو بیٹے تھے اطبا اور اطیبہ ان کا نکاح میرے اکالی سلاط اسلام کی دو شہزادیوں سے ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ ان کو طلاق دے جب ابو لہب کے بیٹوں نے ابو لہب کے کہنے پر میرے اکالی سلاط اسلام کی شہزادیوں کو جن کی ابھی ہی نہیں ہوئی تھی ان کو طلاق دی تو پیارے اکالی سلاط اسلام نے دعا کی اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے اب یہ قریش کا جو تاجروں کا کافلہ تھا رات کو شام میں ایک جگہ ٹھہرا اس جگہ کا نام تھا زرقا تو شیر آیا ان کے درمیان چکر لگانے لگا ابو الحب کا بیٹا کہنے لگا ہائے میری ماں کا عذاب اللہ کی قسم یہ مجھے ٹھاڑ کھائے گا جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بس وہ شیر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آیا اور اس کے سر کو پکڑ لیا اس کو ہلاک کر دیا امام راضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفصیل کبیر میں بہت پیاری بار لکھتے ہیں کہ اس آیت میں تین وجہوں سے غیر کی خبر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب خسارے میں رہے گا ہلاک ہو جائے گا ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے مال اور اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ اہل دوزخ میں سے ہے ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا یہ میرے اکالی سلا تو اسلام کی نبوت کی سچائی کی تین دلیلیں کیونکہ آپ نے قرآن پاک کی وساتت سے تین پیشن گوئیاں فرمائی تھیں اور تینوں صحیح ثابت ہوئی یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیلیں مدن چلن کے ناگر سیاست نارنزا اس میں فرمایا گیا کہ ابو جہل وہ دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جور اس کی بیوی اس کی بیوی کا میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کا نام تھا اروا اس کی کنیت تھی ام جمیل اور یہ کانی تھی یہ ملعونہ کانی تھی اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ آئی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی ہونے پہ آ رہی اکالی سلا تو اسلام سے فرمایا آپ ایک طرف ہو جائیں فرمائے ان کری میری اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے گی میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا اس نے کہا ابو بکر تمہارے پیغمبر نے میری ہجو کی ہجو کا مطلب مذمت کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کہا رب کعبہ کی قسم وہ شعر بناتے ہیں نہ شعر پڑھتے ہیں اس نے کہا تم ان کی تصدیق کرتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چلی گئی تو صدی اکبر نے کہا اس نے آپ کو نہیں دیکھا میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا جب تک وہ پیٹھ پھیر کر چلی نہیں گئی ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا اور دلالبو حدیث نمبر 140 میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب سرح تبت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی بی نبی پاک صلاۃ السلام کے پاس گئی اس وقت آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ آپ کوئی مکرو بات نہ سنیں جس سے آپ کو رنج ہو سبحان اللہ عاشق رسول کی کیا بات ہے ابو لہب کی بیوی بی آ رہی وہ سخت بد زبان ہے اور پھر وہی روایت اسی طرح کی ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہم الحطب لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ترجمہ کنزلی مان یہ منگونا اپنے بخل کی وجہ سے حالانکہ مالدار تھی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور کانٹے لا کر شاہ باہروں بھر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کو چبھے اور ہم الحطب کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا چگلیاں کھانے والی یہ لوگوں کی چگلیاں کرتی تھی ادھر کی ادھر لگاتی تھی نہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا اب یہ اسلامی بہنوں کے لیے ورت کی بات ہے کہ یہ تو اس ملونا گستاخا عورت کا کام ہے اس گستاخے رسول اس بدبخت بخت عورت کا کام ہے کہ چگلیاں کرتی تھی تو ہمیں تو دیکھ نہیں دیتا ہم وہ چگلیاں کریں ادھر کی ادھر کریں مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچائیں مسلمانوں میں لڑائی بھڑائی کریں فی جی جہاں حبل مم مسد اس کے گلے میں کھجور کی چھال کر رسا یعنی جہنم کی آگ میں اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹ پر درخت زکوم کی کانٹے دار لکڑیوں کا گٹھا ہوگا اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کا پندا ہوگا اور یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ اسی حید میں آئے گی اب کوئی اعتراض کرے کہ درخت کی چھال سے بٹی ہوئی وہ رسی کا پندا دوزک کی آگ میں کیسے باقی رہے گا آگ میں تو رسی جل جاتی ہے تو جس طرح دوزک کی آگ میں اس کی کھال گوشت اور ہڈیاں بھی تو باقی رہیں گی نا جس کو آزاد دیا جائے گا تو اس طرح رسی بھی باقی رہے گی جس طرح اس ملونا کو اس جہنمی عورت کو اس گستاخ عورت کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی طرح اس کی رسی بھی بار بار بنتی رہے گی اور یہ بھی کہا گیا یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بٹی بھی رسی ہو سکتا ہے کہ لوہے کی زنجیر ہو اور علماء اہل سنت نے بڑی محبت بھری باتیں کہیں, کہیں کہ کسی شریف اور مہذب انسان کو, کو کوئی برا بلا کہے گالی دے برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کے عزیز دوست کو اس کے محبوب کو وہ برا کہے کوئی وہ ضبط نہیں کرتا ایک کی دس سناتا ہے ولید بن مغیرہ یہ بھی غساخ رسول تھا میری اکالی صلاح اسلام کی شان عظمت نشان میں اس نے گستاخی کی مجنون کا لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا اور فرمایا اللہ کے فضل سے آ مجنون نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ولید بن مغیرہ کی مذمت میں دس عیوب بیان کیے گئے اور آخری آپ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بد اصل ہے ولاد الحرام ہے حرام کا ہے جناکار عورت کا بچہ ہے علما نے لکھا کہ معزز شخص کے محبوب کو برا کہے تو وہ اس کے بھی مذمت کرتا ہے مطالقین کی مذمت کرتا ہے تم ایسے ہو تمہاری اولاد ایسی ہے تمہاری بیوی ایسی ہے اسی نہج پر جب ابو لہب نے آپ کے متعلق کہا استقفر اللہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا اور آخرت میں دوزک کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے جائے گی اور اس کے گلے میں رسی ہوگی تو اس صورت سے سورہ لہب سے ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے ہاں یہ مدنی پھول ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ برا کہے ہم صبر کر لیں لیکن اگر کوئی بدبخت غستاخ میرے آکالی صلات تو سلام کی شان میں غساخی کرے ہم صبر نہ کریں اور برا کہنے والے کو ایک نے دس سنائے ایسے سے رابطہ بھی کیوں رکھیں چاہے وہ باپ ہو ہاں ہاں چاہے وہ ماں ہو چاہے بھائی بہن جوڑو بیوی بی پڑوسی دوست جو بھی ہے جو پیارے آکالی سلا تو اسلام کا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ اکبر اعلی حضرت کی شان دیکھیے کہ گستاخوں نے گوستاخیاں کی تو اعلی حضرت نے صبر کیا ایک کے بجائے دس سنائیں اور ایسی ایسی کتابیں لکھی تمہید ایمان حسام الحرامین وغیرہ کہ غصہ نے رسول کا زبردست رد کیا ایک سے ایک بد بخت آئے جنہوں نے میرے عقلی اصطلاح اسلام کی شان عظمت نشان میں غساخیاں کی مگر سب تباہ و برباد ہو گئے اور سبحان اللہ وارا فہانا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹ آدھا تیرے, تیرے نہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ملتی تیرا مدی چینل ملتی ملتی کے ناظرین ایک اور بدوبخت تھا وہ ساخیر رسول سیافام غلام کی صفحہ نمبر چونتیس سو سینتیس پر امیر سنت نے یہ لکھا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں اس نے میرے اکالی علیہ تو سلام کی شان میں گستاخی کی اس کی موت غیر فطری طریقے سے ہوئی اس کی گردن ٹوٹ گئی گڑا کھود کر ڈال دیا گیا تو بار بار وہ زمین سے باہر دیکھا گیا جتنا گہرا گڑا کھودتے لیکن پھر بھی وہ زمین پر باہر پایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا نہ اُس سکے گا قیامت خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر جب سے گرا دل کے دل چھوڑ دیا اعلی حضرت دل کیا پیاری بات کہتے ہیں سبحان اللہ کریں مستعفی کی احانتیں کھلے بندوں اس پر یہ جرتے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں یہ پیارے اکالی سلاح تو اسلام کی شان میں گساخیاں کریں کلے بندوں کلم کل اور پھر یہ ضرورت کہتا ہے کہ ہم بھی ان کے غلام ہیں ہم بھی محمدی ہی ہیں ہم بھی ان کے امتی ہی ہیں تو اعلیٰ تو فرما رہے ہیں ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں تو نہیں ان کا امتی تو نہیں محمدی مفتی احمد یارکھا نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج جلچے میں کیسی بات لکھی سبحان اللہ ہم لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غصاخی سب سے بڑی بغیرتی ہے سب سے بڑا بغیرت ہے یہ زنا کار سے بھی زیادہ بغارت ہے یہ سود خور سے بھی زیادہ بےغارت ہے یہ گستاخ رسول ہے دنیا کی سب سے بڑی غستاخی سب سے بڑی بغارتی کیا ہے کہ نبی کی شان میں غستاخی کی جائے سنن کبرا البحقی حدیث نمبر 17836 بہت سی روایات ہیں عرض کر رہا ہوں سلطان بہاروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے ایک آدمی میرے اکالی سلاط اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے دشمنوں کو سامنے آتا ہوا پایا ان میں میرا والد بھی تھا جس سے میں نے آپ کے بارے میں غصہ سنی جس سے میں برداشت نہ کر سکا لہذا میں نے نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا اس پر سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے باپ کو قتل کر دیا رسول تھا حضرت سعین حسان بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے اکالی سلاۃ اسلام نے ایک لشکر روانہ کیا حضرت سعین عبداللہ بن روا حضرت سین خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنما بھی تھے مشرق ان کے خلاف صفحے بنائے ایک آدمی آیا اس نے پیارے اکالی سلاۃ اسلام کی شان میں گساخی کی ایک مسلمان سامنے اس نے کہا میں فلاں بن فلاں میری والدہ فلاں ہیں اب جب میں نے تمہیں اپنا نصب بیان کر دیا ہے تو تو مجھے اور میری والدہ کو گالی دے لے مگر مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسا نہ کر اس نے پھر غصاخی کی صاحبی نے منع کیا باز نہ آیا فرمایا اگر نے تیسری دفعہ غصاخی کی میں تجھ پر تلوار اٹھا لوں گا پھر وہ غصاخ غصاخی کر کے بھاگا وہ جان نثار صحابی نے پیچھا کیا حتیہ کے مشرقین کی صفوں کو توڑ کر استاق کو زخمی کر دیا مشرقین نے جمع ہو کر جانث صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا اس پر رسول بے مثال محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس آدمی پر تعجب نہیں جس نے اللہ رسول ارض وج اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی ہے ایک اور مشہور مستق ابو جہل وہ وقت رسالہ پڑے ابو جہل کی موت ایک کیسا وہ کتے کی موت بھی کیا کہیں کتے سے بتر موت مرا اور دو نن منہ بچوں نے آشکان رسول نے اس کو تباہ برباد کر دیا موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سارا کرو فر وہ خاک میں مل گیا اس طرح ایک اور گساخ رسول تھا اس کا نام تھا عاص سفر کو گیا تھکن کے باعث درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا جبریل امی اللہ کے حکم سے آئے اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کر دیا وہ استاخ چلاتا تھا رے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے اس کے ساتھی کہتے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا یہاں تک کہ وہ مر کر جہنم میں پہنچ گیا اور قیامت کے دن اس گستاخ رسول کی حالت کیا ہوگی کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا تھا عزت والا کرم والا دروضۂ دوزخ تو حکم ہوگا اس کے سر پر گرد مارو جس کے لگتے ہی بڑا خلا بہت بڑا گڑا اس کے سر میں ہو جائے گا اس کی وسرت کتنی ہوگی وہ پہاڑ کے برابر ہوگی اس کے سر پھٹنے سے گڑا ہوگا کس قدر وسیع ہوگا اللہ اکبر جنم کا کھولتا وہ پانی اس میں بھرا جائے گا. کہا جائے گا زک ان کا انتل عزیز ال کریم پارا پچیس سورہ دفان آج نمبر 49. ترجمہ ترجمۂ کنزلیمان چک تو, تو عزت و کرم والا ہے اس کافر کو گستاخ کو پانی پلایا جائے گا کیسا پانی کے منہ کے قریب آئے گا منہ اس کا گل کر گر پڑے گا وہ پانی وہ گرم پانی پیٹ میں پہنچے گا ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور پانی کو ایسا پیے گا جیسے نہ والی پیاس کے مارے اونٹ بھوک سے بیتاب ہو کر خاردار تھوڑ کھولتا ہوا چرخ دیے ہوئے یعنی گلے ہوئے تانبی کی طرح ابلتا ہوا کھلائیں گے پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا پھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا اور طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کیے جائیں گے ایک یہودی عورت نے میرے اکال سلاد اسلام کی شان میں غصاخی کی تو ایک صحابی نے گلا گھونٹ دیا وہ مر گئی تو میرے اکال سلاۃ اسلام نے اس کے خون کو ناقابل سزا قرار دیا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے ان کی باندھی غساخ رسول تھی یہ روکتے باز نہ آتی تو ایک دن نابینا صحابی نے خنجر لیا اس کے پیٹ پر رکھ کر زور لگا کر مار ڈالا پیارے اکال سلاۃ اسلام نے فرمایا لوگوں گوار ہو اس کا خون بے بدلا ہے یعنی یہ بے سزا ہے اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا جلال دیکھیے آپ کو خبر ملی کہ ایک مسجد کا پیش امام منافق ہے وساخی رسول ہر نماز میں سورہ آبز پڑھتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا لایا یہ امام ہر نماز میں احتمام سے کیوں پڑھتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق پیش امام کے گھر تشریف لے گئے گھر سے باہر بلوایا پوچھا تم ہر نماز میں سورہ ابس کیوں پڑتے ہو امام نے کہا بس مجھے پسند ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت تلوار نیام سے نکالی اس کا فرق قلم کر دیا تفصیل پڑھنا چاہیں تو کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی یہ واقعہ دیا ہوا ہے اس میں پڑھ لیجئے نبی کی شان میں غصاخی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے امیر علیہ نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پر سوال نبی کی غصاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے جواب نبی کی ادنا سے غصاخی کرنے والا بھی کافی و مرتب ہے شفا شریف صفحا دو سو پندرہ پر علماء کا اجماع ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور جو اس کے کفر اور عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ حکام کا معاملہ ہے عوام خود اس معاملات کو ہاتھ میں نہیں لے گیخ رسول کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں امیر علیہ سنت نے سوالن جوابن لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام اس کے پاس بیٹھنا حرام اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام اس کے غسل و کفن دینا حرام اس کے جنازے کی نماز حرام اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اسے مرنے کے بعد کوئی سواب پہنچانا حرام بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو اسے مسلمان سمجھتا رہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سب معاملہ کرے بلکہ اس کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اور جن لوگوں نے اس جملے کو سن کر انہیں غساخی بھرا وہ جملہ پیچھے لکھا ہوا ہے پسند کیا سن کر تو وہ سب پسند کرنے والے بھی اس کی مسل کافر ہو گئے ان کی عورتیں بھی ان کے نکاح سے نکل گئے پھر صحابہ کے گوساک کے بارے میں کیا حکم ہے اس طرح مزید آگے لکھا ہوا ہے مرتد کے بارے میں کیا حکم ہے غساخر رسول کی توبہ کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے پیارے اکلی سلاد اسلام کی شان میں توہین آمیز الفاظ کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے پیارے اکالت و اسلام کے بال مبارک کی غصاخی کرنا یہ بھی کفر ہے محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز کی غصاخی کفر ہے وہ شریف کی غصاخی کرنا کیسا اس طرح بہت وہ زبردست مدنی پھولیں بلکہ اس میں تو وہ ایسا علم ہے جو کہ سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر بہت سارے علوم ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق کے رسول بنائے اور غستاخی سے بچائے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے غستاخی سے اور غستاخوں سے بھی بچا کے رکھے ان کی صوبت سے بچا کے رکھے ان کی کتابیں پڑھنے سے بچا کے رکھے ان کی تقریر اور وعد سننے سے بچا کے رکھے ہم عاشقان رسول جو ہیں ان کے بیانہ سنے سبحان اللہ اس دور کے بہت بڑے عشق رسول امیر علیہ سنت کے بیانہ سنیں مدنی مذاکر سنے نگرانی شعرا کے بیانہ سنیں مبلیغین اسلامی اور علما اہل سنت جو عاشقان رسول ہے ان کی کتابیں پڑھے ان کے بیانہ سنے اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم